Yeah uh -huh. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورۃ الممتحنہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں 28واں پارہ قران حکیم کا اور مستقل مدنی سورتوں کا مطالعہ جاری ہے اب ہے سورۃ الممتحنہ سورۃ کا نمبر ہے 60 الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والرسل اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدو بی وعد وقم اولیاء یہ سورۃ الممتحنہ ہے جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور مسلسل جو مدنی صورتیں آ رہی ہیں اس میں کچھ اجتماعیت کے حوالے سے گوشے ہم پر واضح ہو رہے ہیں سورہ ممتحہ میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ دوستی کا معیار کیا ہو تمہاری دوستی کسی سے ہو تو اللہ کے خاطر اللہ کے دشمنوں سے مسلمان کی دوستی تو نہیں ہو سکتی یہ نقطہ ہے جو اس صورت میں واضح ہوگا اس ابتدائی آیات کا ایک پس منظر ہے مختصرا یہ فتح مکہ آٹھ ہجری میں ہوئی ہم جانتے ہیں حضور نبی اکرم علیہ السلام کا ارادہ تھا اس اقدام کا البتہ آپ نے اس کو کچھ پوشیدہ رکھنا چاہا آپ کی حکمت اس میں تھی ایک صحابی حاتب بن ابھی بل ان کا نام بھی تفاصیر میں موجود احادیث میں بھی موجود ہے اور یہ بدری صحابہ میں سے ہیں ان کے علم میں تھا کہ حضور کا یہ اقدام کا ارادہ ان کے دل میں ایک بات آئی ان کے کچھ رشتے دار جو کہ مشرک تھے ایمان نہیں لائے تھے وہ ابھی مکہ مکرمہ میں تھے تو ان کی خواہش ہوئی کہ کچھ ان کو پروٹیکشن مل جائے تو یہ ایسا نہ کر لیا جائے کہ وہاں اطلاع ہو جائے اور ان کا یقین یہ تھا کہ حضور اقدام فرمائیں گے تو حضور کو تو فتح ملی جائے گی اللہ کے حکم سے لیکن میں وہاں کچھ لوگوں کی ہمدردی حاصل کر لوں تاکہ میرے رشتے داروں کو پروٹیکشن مل جائے ایک خط انہوں نے لکھا اور روانہ کیا ایک عورت کے ذریعے حضور کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیا گیا خط اور وہ خاتون کو گرفتار کر لیا گیا اور خط نکال لیا گیا ان کے بالوں میں جوڑا بنا کر انہوں نے رکھا ہوا تھا یہ حضور کی خدمت میں آئے اور سیدھا سیدھا اعتراف کیا حضور مجھ سے غلطی ہوئی اور میرا یقین تھا کہ آپ کو تو فتح مل جائے گی بس میرے کچھ رشتے دار وہاں مکے والوں میں ہیں میں نے چاہا کہ مکے والوں کی کچھ ہمدردی مل جائے اور ان کو پروٹیکشن مل جائے سیدن عمر نے فرمایا کہ حضور اجازت اس کی گردن اڑا دوں سنیے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں یہ ہاتب بن ابھی بلتا بدری صحابہ میں ہے اللہ اکبر اور سنیے بدر والوں کی بات اے عمر تمہیں کیا بتا کہ کی اللہ بدر والوں سے کہہ چکا ہوگا کہ تمہارا سارا معاف ہے تمہارا سارا معاف ہے معام ختم ان کی نیکنیتی کیا تھی حضول کو تو فتح مل جائے گی ختم ہوئی ہے اس پر یہ واقعہ اس پر یہ پوری سی... کہیے کہ اس صورت کی آیات ابتدائی آ رہی ہیں کہ تمہارا دوستی کا معیار کیا ہو تمہاری دوستی صرف اللہ کی خاطر ہو یہ ہے شان نزول جس کو ہم کہتے ہیں آ, کس ماحول میں ایک آیت یا آیات آ رہی ہیں شان نزول اب آئیے اس کا مطالعہ کریں بسم اللہ الرحمن ایمان والو اولیا تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ تم تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو وقد کفرو بما بیما جاکو من الحق ہو اور تمہارے پاس جو حق آیا ہے یہ اس کا کفر کر چکے ہیں یو خرج و یاقم یہ تمہیں بھی جلا وطن کرتے ہیں اور رسول علیہ سلاۃ السلام کو بھی ان تکمن و رب اس بات پر کہ تم اللہ یعنی اپنے رب پر ایمان لائے ہو ان کم تم خرج فی جہاد و برغاتی اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا چاہنے کے لیے تو پھر تمہاری دوستی میرے ماننے والوں سے ہونی چاہیے کافروں سے نہیں ہونی چاہیے تو صرح ارے ہی مل تم ان کی طرف دوستی کا پیغام پوشیدہ طور پر بھیجتے ہو اللہ فرما رہا ہے آگے وہ ان علما تم وما تم اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہیں اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ میں مِنْكُمْ فائن تم فکل اور تم میں سے جو یہ کرے گا تو یقیناً مسجد راستے سے بھٹک گیا لکم یہ تو اگر تمہیں پائیں گے تم پر یعنی دسترس پائیں گے تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے وہ اور تم پر کھولیں گے برائی کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں یعنی دست درازی کریں گے زبان درازی بھی وہ بدو لو تک فرون اور چاہتے کہ مسلمان تم بھی کافر ہو جاؤ لم فا کم ارحام کم بلا اولاد کم یومل قیامہ تمہیں ہرگیز نفع نہیں دیں گی نہ تمہارے رشتے دار اور نہ تمہاری اولاد قیام کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا بصیر اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے قد فی بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان میں جو ان کے ساتھ تھے اذ قال لقومهم جبکہ انہوں نے اپنے قوم سے کہا انا براؤ منکم وممما تعبدون من دون الله बेशक ہم تم سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور ان سے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو کفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم وبينكم العداوه والبغضاء ابدا ہم نے تمہارا انکار کیا اور ظاہر ہو گئی ہماری ہمارے اور تمہارے درمیان عدامت اور دشمنی ہمیشہ کے لیے حتہ تم مینو مل جب تک یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ واہدہ لا شریک پر یہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے پوری قوم سے گویا کہ ٹکر ہی تو لے لی تھی جب تک اللہ لا شریک پر ایمان نہ لاؤ ہماری تمہاری کوئی دوستی نہیں قول ابراہیم سوائے ابراہیم علیہ السلام کے قول کے لیے ابھی ہی اپنے باپ سے جو <coughs> <coughs> معاف کیجئے گا مغفر مانگوں کا تمہارے لیے اور اللہ کے حضور میں تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا لیکن جب بعد میں یہ کلیئر ہو گیا کہ باپ اسی شروع پر اڑا ہے تو پھر استغفار کرنا بھی چھوڑ دیا یہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں اور بنا علی کا تو ان بنا و علیہ کا, کا, کا مسیحے تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے اور اے ہمارے رب لا تجا و کفر لنا ربنا اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے تختہ مشق نہ بنا کیا مراد ایسی آزمائش ان کی طرف سے نہ آئے ہم پر مسائب وغیرہ کہ دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے یا ان کو ہم پر کوئی غلبہ مل جائے تو یہ اور لوگ سوچے کہ اچھا یہ تو حق پر ہے ہی نہیں ایسی آزمائش کا معاملہ نہ آ جائے ایسا ہمیں تختہ مشق نہ بنا وقفل لنا ربنا وارحمنا ربنا اغفر لنا انك انت العزيز الحكيم बेशक अल्लाह تو ہی غالب ہے حکمت والا ہے لقد كان لكم في قصته حسنا يتمم تمارل ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے لمن كان يرجو الله واليوم الاخر اس کے لیے جو اللہ تعالی اور اخرت کے دن کی امید رکھتا ہو ممین طلّہ جرو گردانی کرے فی الحلہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تعریف ہو رہی ہے تو یہ جو خاص واقعہ تھا اس کے پس منظر میں رہنمائی آ گئی کہ نہیں سے دوستیاں نہ کرو یہ تو کفر پر ہے اللہ کے دشمنوں سے ایمان والوں کی دوستیاں نہیں ہو سکتی معیار بتا دیا گیا کہ دوستی اور دشمنی کا معیار ہونا کیا چاہیے یہ اہم نقطہ اس رکو میں ہمارے سامنے آیا البتہ اگلی عائد بڑی پیاری ہے اس تعلق سے کہ فتح مکہ ہو گئی اور سارے لوگ اسلام لے آئے تو جن کی تو محبت چاہ رہے تھے ابھی تو جائز نہیں تھی نا محبت توجہ کیجئے گا اب لو وہ اسلام لے, آ جائیں, لے آئیں گے تمہارے برابر کے بھائی بن جائیں گے یہ بیان اگلی آیت میں قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تم عداوت رکھتے ہو واللہ اللہ اور اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے واللہ اللہ غفور وحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بشنی والا نہایت رحم فرمانے والا ہے کیا مطلب ابھی تو اللہ نے منع کیا یہ کفر پہ ہیں تو ان سے دوستی جائز نہیں ہاں اللہ چاہے تو تمہارے اور ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے کیا ہوا یہ امتحان یہ تو تھا نا یہ مکے والوں کے خلاف اقدام کرنا بہت بڑا معاملہ تھا نا یعنی مدینہ سے صحابہ جائیں گے تو اپنوں کے خلاف اقدام کرنا ہے یہ امتحان بہت بڑا تھا لیکن بس امتحان تھا بلفیل جنگ تو نہیں ہوئی مکہ فتح ہو گیا اور سرنگو ہو گیا اور یہ سارے اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے برابر کے بھائی بن گئے اس کے ذیل میں مفسرین نے لکھا کچھ احادیث کی روشنی میں بڑا پیارا نکتا ہے بندہ اللہ کی منع کردہ بات کو چھوڑ دے اللہ کسی اور انداز سے وہ حلال کر کے دے دے گا شراب منع کیے نا بھائی جنت میں کیسے ملے گی کتنا پڑھ کے آ چکے پیور سلک مردوں کے لیے حرام کیا نا جنت میں کتنا ملے گا پڑھ چکے اور جنت کا ملے گا گولڈ سونا مردوں کے لیے منع ہے نا جنت میں اللہ کتنا دے گا پڑھ چکے الحمدللہ رب العالمین اور ادھر دوستی ابھی منع اور تھوڑے عرصے میں فدا مکہ ہو گیا اور اس کا معاملہ ہو گیا اور یہ تمہارے بھائی بھائی بن گئے تو جب تم اللہ کی خاطر منع کردہ کچھ چھوڑو اللہ وہی یا کچھ اور بہتر انداز سے اپنے فضل سے عطا فرما دے گا اگلی دو آیات میں ایک لائن ڈرا کر دی گئی کن <coughs> کفار سے مسلمانوں کا حسن سلوک کا معاملہ ہو سکتا ہے دلی دوستی مسلمان کی صرف مسلمان سے لیکن کافر سے حسن سلوک ہو سکتا ہے لیکن کس سے ہوگا اور کس سے نہیں ہوگا یہ لائن خود قرآن نے ڈرا کر کے اس مقام پر بتائی ہے شادم اللہ فدین اللہ تمہیں منع نہیں فرماتا کہ تم ان لوگوں سے جو تین کے بارے میں تم سے نہیں لڑتے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا تم ان سے دوستی کرو اور کے تم جو سے لڑتے نہیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے نہیں ان سے سلوک کر لو اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ بھی کرو ان اللہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے ہاں ہے اِنَّمَا اللہ, اللہ من فرماتا ان لوگوں کے بارے میں جو تم سے دین کے بارے میں لڑتے ہیں جو ایٹ وار ہے تم سے علی اور تمہارے نکالنے میں نکالنے والوں کی مدد کی کہ تم اس سے دوستی اختیار کرو ان سے نہیں ہے مسلمانوں کا دوستی کا حسل کا معاملہ جو ایٹ وار آ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال رہے جیسے کہ یہود ظالم فلسطین کے مسلمانوں پر ستم کے پہاڑ توڑے جیسے کہ بھارت ظالم جو کشمیر میں مسلمانوں کا لہو بہاتا چلا جا رہا ہے بہاتا چلا جا رہا ہے اور دنیا کے سے بڑے کو یہ کشمیر میں اور فلسطین میں ہوتی نظر نہیں آتی کون ہے دنیا کو نام پر عراق کو تہذ نحس کرتے ہیں جو ٹوین جھوٹے بہانے پر افغانستان کو تحس نحس کرتے ہیں. سب سے بڑے دہشت گرد ہے یہ جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ان کے گھروں سے ان کو نکالتے ان کے نکالنے پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یہ ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں کی نہ دوستی ہو سکتی ہے نہ ان ظارم سے کوئی حسن سلوک کا معاملہ ہو سکتا ہے یہ لائن قرآن ڈرا کر رہا ہے باقی تفاصیر میں آپ تفصیل کو پڑھیے ممت فلاک اور جو ان سے دوستی اختیار کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں اگلا بیان خاص پس منظر ہے سلحبیت و ذہن میں ہے حدیبیہ میں ایک شیخ کیا تھی کافروں کی طرف سے کوئی مسلمانوں کی طرف جائے گا تو واپس نہیں لوٹایا جائے گا اب ایک مشکل آ گئی کچھ خواتین تھیں ایمان والیاں وہ آ مسلمانوں کے پاس تو اب کیا کریں بھائی تو اس کا ایک تو اللہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ختم ہو گئی بات اللہ جو چاہے سو کہ ایک اور دوسری بات جو سورہ نامہ لکھا گیا تھا دلچسپ بات اس میں رجال کا لفظ تھا رجال کسے کہتے ہاں مردوں کو تو آئے دیا دینا رجالو بولے بولے بولے کیسی یاد ہے ماشاء سبحان اللہ ارجال مونال نساء، نساء کی ہے تھرٹی فور اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ تم بڑے سمجھتے ہو اپنے آپ کو سب سے بڑا کون ہے اسی آیت میں سب سے بڑا کون ہے اللہ اور جو خواتین پڑھنے میں بیٹھے ہیں ان کو کیا بتایا نئی بیمیاں جو اپنے شہروں کی فرما برداری کرتے تو یہاں پر ذکر ہے کہ جو سلح نامہ لکھا گیا اس رجال کا مسئلہ حل ہو گیا پہلے تو اللہ نے کوئی اگر آ رہی تو مسلمان رکھ لو تم اپنے پاس اور دوسرا معاملہ کیا ہے سلا جو نامہ لکھا سلا نامہ لکھا گیا دلچسپ بات ہے اس میں رجال کا لفظ تھا جو مردوں پر ہی اپلائی ہوتا ہے عورتوں پر اپلائی نہیں ہوتا اب ذہن میں رکھے اگلی آیت یہاں منو ایمان والو اذا اگر تمہارے پاس مکمن مہاجر عورتیں آئیں تو ان کا امتحان لے لو چیک کر لو کہ مبمنات ہیں کہ نہیں اچھا چیک کیسے کریں گے بھائی ظاہر کی بنیاد پر دل میں تو جھانک نہیں سکتے تو ظاہر کی بنیاد پر دیکھ لو بھائی واقع کلما گو ہیں کہ نہیں اللہ عالم بی ایمان ہی اللہ خوب جانتے ان کے ایمان کو دل میں کیا ہے وہ اللہ کے حوالے کرو تم ظاہر پر فیصلہ کرو فہین علیم تم ممناتوں پہ لگا تم جان لو انہیں کہ ممنات ہیں فلاں الاقفاتے کافروں کی طرف مت لوٹا ہو ان کو کافروں کی طرف مت لوٹاؤ لَا هُنَّ حِلُّ نہ وہ حلال نہیں ہے ان کافروں کے لیے وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ اور وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال نہیں اب ان کو یہاں روک لیا جائے اب ایک مسئلہ ماضی میں ان کافروں کے ساتھ نکالا تھا تو انہوں نے کچھ مال خرچ کیا ہوگا بھائی وہ لوٹا دو ان کو یہ بڑا اہم نقطہ اور مزید اہم نقطہ کیا ہے آگے بڑا دلچسپ کیلکولیشن کا معاملہ بھی آ رہا ہے اس سب کے پیچھے ایک معاہدہ ہوا ہوا معاہدہ سلح ادے معاہدے کی اہمیت بہت زیادہ وہ خواتین ادھر آ گئیں وہ کافر کے نکاح میں رہ نہیں سکتی اگر ممنات ہیں لیکن ان کا مال ان کو لوٹا دو جو انہوں نے مہر وغیرہ خرچ کیا ہو آگے فرمایا وہ آ تو ہوں اور تم ان کافر شوہروں کو دے دو جو انہوں نے مال خرچ کیا اللہ اکبر کتنا انصاف اور مبنی اسلام کا حکم ہے وَلَا عَلَيْكُمْ كِحُنَّ اِذَا تُمُ هُنَّ هُنَّ اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان عورتوں سے جو ہجرت کر کے آئی مسلمانو جبکہ تم ان کو ان کے مہر ادا کر دو آگے مشرق عورتوں کے بارے میں مسلمان کا مرد کا نکاح بھی مشرق عورت سے نہیں ہو سکتا البکرا میں پڑھ چکے آگے نوٹ کیجیے گا کوافر کلس مشرق عورتوں کے لیے آیا ہے بلا تم سکھو بیال کوافری اور تم مشرق عورتوں کو اپنے ناموس کی ناموس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو مسلمان مرد کے نکاح میں مشرق عورت نہیں رہ سکتی کرو کروس ما تم اور جو تم نے خرچ کیا مانگ لو جب تم مسلمان اس عورت کو بھیج دو گے مشرقین کی طرح خرچ کیا نا تم ان سے ڈیمانڈ کرو ادھر کی خواتین ادھر آئے تو مال ادھر سے ادھر جائے گا جی اور ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر ہوگا اس کو بیلنس کرنے کا مسئلہ آگے بیان ہوگا تو وسط الفق تم اور تم ان سے مانگ لو یہ عورتیں ادھر جائیں گی تو تم ان سے مانگ لو جو تم نے خرچ کیا ما الفق اور چاہیے کہ وہ کافر تم سے مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا دونوں طرف تبادلہ ہو رہا ہے تو اخراجات جو بھی ہیں وہ دے دیے جائیں یہ حکم آگے بلکہ اللہ کے الفاظ ظالکم حکم اللہ یہ اللہ کا حکم اور اصل میں ساری آزادی معاہدے کی کرنی ہے یہ حکم بین وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے واللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ خوب رکھنے والا حکمت والا ہے اگلی آیت کا ترجمہ بھی کبھی کبھی ہم ادھر کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اس میں جو ایک نیٹ آف کرنے کی بات آ رہی ہے وہ بھی کیلکولیشن کا بڑا دلچسپ معاملہ ہے ادھر کمال ادھر جانا کمال ادھر آنا ہے تو اگر ادھر کچھ روک لیا جائے گا تو کیا کرو گے تم ادھر روک لو اور اس کو بیلنس آؤٹ کر لیا جائے یہ بات اگلی آپ میں بتائی جا رہی سمجھ آ جائے تو بہت بھلا نہیں تو مجھے بہت دیر میں سمجھ آئی تھی آپ بھی تفاسیر میں پڑھ لیجئے گا سمجھ آ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ان فات کم شعی ام انجم اور اگر کفار کی طرف رہ جانے سے تمہاری بیویوں میں سے کوئی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تم تو ایک ترجمہ ہے تم ان سے بدلہ لو فلین رحبت بس جن کی عورتیں جاتی رہیں ان کو دے دو مثل ما ان جس قدر انہوں نے خرچ کیا وہاں سے مال ادھر آنا تھا نہیں آ رہا تو جو مال ادھر سے ادھر جانا ہے وہ روک لو اور جن کو دینا ہے ادھر تم ادا کر کے اس کو نیٹ آف کر لیا جائے سمجھ آ جائے تو بھلا بڑنا, کا مطالعہ کیجیے گا فی الحال سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو اگلی آیت میں حضور نبی اکرم سے خطاب اور بیعت کا ذکر آ رہا ہے اور خواتین کی بیعت کا ذکر آ رہا ہے اور اس کے الفاظ کا بھی ذکر قرآن نے خود عطا کیا ہے یا نبی علیہ السلام اذا جب آپ کے پاس آئیں ممنات یعنی مومن عورتیں اس بات پر کہ آپ سے وہ بیعت کریں گی اس بات پر اللہ شرک باللہ بل شیا بیت کرنے کے لیے آئیں اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی ولا یش اور وہ چوری نہ کریں گی ولا نہ اور وہ زنا نہ کریں گی ولا یخنا اللہ اور نہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی ولاحتانی نہ وار جل ہن اور نہ وہ بہتان کی اولاد لائیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں کے درمیان باندھا ہو مراد کیا ہے کسی اور سے تعلق قائم اور ہو گیا بچہ پیدا اور منسوب کرے وہ اپنے شوہر کی طرف تو یہ غلط ہے اس سے بچنے کی بیت کریں گی کہ یہ کام نہیں کریں گی عورتیں فی معروف اور معروف معاملات میں آپ کی نافرمانی فرمانی نہیں کریں گی فبا یہ تو اے نبی آپ ان سے بیت لے لیجئے لیجیے لهن اللہ اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے ان اللہ غفر الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت بچنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے پہلی بات یہ خواتین سے حضور بیٹھ لیتے تو خواتین کا دائرہ کار بھی شریعت نے کم رکھا ذمہ داریاں بھی کم رکھی کن گناہوں سے بچنے کچھ کا ذکر یہاں پہ کر دیا گیا دوسری بات الفادائے فی معروف معروف معاملات میں کس؟ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی بھئی حضور سے تو کوئی امکان ہی نہیں کہ حضور منکر کا حکم دے نافرمانی کا حکم دیں پھر یہ لفظ کیوں آیا یہ اس لیے آیا حضور علیہ سلام تو معصوم مگر آپ کے بعد جو کوئی بھی ہوگا اس سے خطا کا امکان تو ہے تو اب جس جو کوئی بھی امیر ہوگا اجتماعیت کا یا خلافت پر امیر فائز ہو جائے خلافت کے منصب پر خلیفہ مسلمانوں کا جو کوئی بھی اب وہ معصوم تو نہیں تو اس کا نافرمانی والا حکم نہیں مانا جائے گا معروف والا حکم جو شریعت کے خلاف رہی وہیں اس کی اتا کی جائے گی اس لفظ میں اس بات کی طرف اشارہ اگلی بات بیت پر ہم نے کلام سورہ حجرات میں سورہ فتح میں کیا ہے اور اسلامی نظم جماعت میں یعنی جماعت کیسے بنائی جائے بیت ہی کا تصور ہمیں ملتا ہے قرآن سے سنت سے حدیث سے سیرت سے خلفا راشدین سے اور چودہ صدیوں کی تاریخ سے تفسیر صور فتح میں آ چکی ہے تو حضور بیت لیتے تھے حالانکہ آپ کو حاجت کوئی نہیں تھی مگر امت کا نظام کیا ہوگا دینی جماعت بھی بنے تو بیت کے بنیاد پر اور آئیڈیل ترین سیچویشن کیا ہوگی خلافت کا نظام تو وہ خلیفہ اس کے ہاتھ پر بھی بیت کی جائے گی اگلی بار حضور علیہ السلام جب مردوں سے بیت لیتے تو صحابہ کا ہاتھ اور آپ کا ہاتھ ایسے ہینڈ شیک ہوتا مگر حضور نے کبھی کسی خاتون ازواج متحرات کے علاوہ بات ہو رہی ہے حالانکہ آپ حضور اللہ کے رسول ہیں علیہ السلام اور امت کے شفیق باپ کی حیثیت رکھتے کبھی کسی خاتون کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر آپ نے بیعت نہیں لی ایک بات پردے سے خواتین بیعت کرتی تھیں ایک شکل کیا ہوتی ایک چادر کا ایک سرا حضور کے ہاتھ میں دوسرا سرا خواتین کے ہاتھ میں اور ایک آج ہمارے ہاں یہ جھوٹے پیر جی جھوٹے پیر اور عامل اور پتہ نہیں کیا کیا سجاد نشین یہ دین کے نام پر لوٹنے والے فراڈیے اور عزتوں کو پامال کرنے والے اور لوگوں کے عقیدوں کو بگاڑنے والے بڑے بڑے شہروں میں بھی ہیں ذرا انٹیریئر کی سائڈ پہ بہت زیادہ ہیں نہ جانے کیا کچھ یہ ظالم کر جاتے ہیں حضور کا اسوا یہ ہے باقی دیکھ لیں اسی اسوے کو سامنے رکھ کر جو اس کے برعکس ہے اس کے اوپر کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے اللہ اس طرح کے فتنوں سے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرمائے مستغفر لہُن اللہ اور اے نبی علیہ السلام ان کے لیے بخشش مانگی اللہ سے ان اللہ غفور رحیم بیشک اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والوں لا تتولوا قوما غضب الله علیہم ان لوگوں سے دوستی اختیار نہ کرو جن پر اللہ نے غضب کیا یعنی یہود قد یئس من الاخرہ كما یئس یعنی الکفار من اصحاب القبور وہ آخرت سے ایسے نا امید ہو چکے ہیں جیسے کافر مردوں سے مایوس ہو چکے ہیں مردے لوٹ کر نہیں آئیں گے مایوسی ہے جو اس کا ساتھی ہے زمین مایوس ہے اسی طرح یہ جن پر غضب ہوا یہودی آخرت سے بالکل نا امید ہو چکے ہیں اس کے بعد ہے سورت الصف اور اس سلسل میں یہ بھی مدنی صورت ہے اور اس میں جہاد و قتال کے حوالے سے کلام بھی ہے اور آیت نمبر نو ترتیب سے ہی پڑھیں گے اس میں حضور کے مشن کا بیان ہے جو کہ ہم نے فتح میں مختصرا اس کو سمجھا تھا ابھی تھوڑی اس کی وضاحت آ جائے گی مگر آیت نمبر نو میں آئیں گے حاصل اس کا کیا ہے قرآن کیوں آتا ہوا یہ دین حق کیوں آتا ہوا لو بہ رہا ہوں عالت آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں سور شورہ میں ہم پڑھائیں امت کو دین کے غلبے کی جد و کرنی ہے سور حدید کی آیت پچیس میں پڑھ کر آ تمام پیغمبروں کے پیش نظر کیا تھا ان کا مقصد کیا تھا اللہ کے قلمے کو سر بلند کرنے کی جد کرنا اب حضور کا مقصد ہے بے عدد بیان ہو جائے تو تین مرتبہ قرآن میں آیا تیسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں آیت نمبر نو میں آئے گا لیوہ رہا ہوں عالت دین کلی آپ اس دین حق کل ندام زندگی پر غالب فرما دیں یہ ہے اس سورت کا مرکزی موضوع یا سینٹرل تھیم یا سینٹرل آئیڈیا جس پر آیت نو میں بات ہوگی البتہ پوری سورت اس مرکزی موضوع سے بہت زیادہ جروئی اور مربوط ہے اسی تناظر میں انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے یہ صورت صف جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی منتخب نصاب میں شامل ہے جو استاد معتم ڈاکٹر ارار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو ڈھائی پارہ قرآن کا اس کا انتخاب فرمایا بہترین انداز سے اس کی تفصیلی درست لی ہے بھی اس میں شامل اندازہ کو بیان کے دوران میں ہو گیا تھا تو وہ کتابی شکل میں بھی ہے اڈیو میں بھی ہے ویڈیو میں بھی ہے اس کے ہم کورسز بھی کراتے ہیں جو ہمارا دس مہینے کا رجوع القران کورس قران اکیڈمی اس میں کراچی میں چار مقامات پر وہ بحائی تفسیر منتخب نصاب پڑھایا جاتا ہے شام کے دروس میں کورسز میں بھی اس کا مطالعہ کرایا جاتا ہے اس میں بھی اس منتخب نصاب میں بھی سورہ صف شامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحا لله ما فی و ما فی الارض. تصویر بیان کی ہر شہ نے جو آسمانوں میں زمین میں ہیں اللہ کی وہو العزیز الحکیم اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے تصویر تو ہر شہ کر رہی ہے سورہ بنی ساحل چوالیس ہر شاید تصویر کر رہی مگر تم اس کی تصویر کو سمجھ نہیں سکتے فرشتوں نے بھی کہا تھا سورہ البقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا مناسب کا ونقد سلغ اللہ ہم بھی تو تیری تصویر کرتے ہاں اللہ نے کیا فرمایا ارے کچھ اور چاہیے ہے مسلمان بس سبحان اللہ سبحان اللہ کہ کے بیٹھ جائے تو پھر فرشتوں کے بجائے انسان کو خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا تھی نہیں کچھ اور چاہیے اس سے یا وہ سات افلاق میں تکبیر مسلسل یا خا کی آغوش میں تسبیح ہو مناجات وہ مذہب مردان خد آ گاہ خدا مست یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات ایک تکبیر بلند ہے آسمانوں میں افلاق کے اندر مسلسل وہ مجاہد کی تکبیر ہے کہ کوئی کھاٹ میں بیٹھا کونے میں سبحان اللہ سبحان اللہ بڑھا. وہ مذهب مردان خدا دا خدا مست وہ کون ہے جو تکبیر مسلسل کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اللہ کے حضور ربک فقبر عبد رکی بڑائی, بڑائی کا بول بالا کرنے کے لئے کھڑے ہو جائے اس کو اپنی اوقات بتائے کہ کس بڑے کام کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا اور خدا مست اللہ کی محبت میں سرشار میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی میں اسی لیے میں اسی لیے یہ تصویر اللہ کو پسند ہے فرش فرشتے نہیں کر رہے کیا جمادات نباتات نہیں کر رہے کیا وہ بھی ہم نے بھی کرنی رگو میں کر رہے ہیں سجدے میں کر رہے ہیں لیکن نہیں اس سے آگے بڑھ کر اللہ کی بڑائی کے نفاذ کے لیے جد و جہر کرنا اور میدان میں آنا وہ عزیز الحکیم اور وہ اللہ سبحانہ و تعالم غالب حکمت والا ہے ایوہا اے ایمان والوں لمت ما امان تفعلون کیوں وہ کہتے ہو تو تم کرتے نہیں ہو کبر مقتن یہ بات اللہ کو انتہائی غزب دلانے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو عام سادہ مفہوم کیا ہے تضاد نہیں ہونا چاہیے اللہ کو بھی مانو اور اللہ کی بھی مانو؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو مانو اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بھی مانو یہ عمومی مفہوم خصوصی مفہوم کیا ہے کس کے امتی ہو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے کے کاہے کے لیے بھیجے گئے وہ صرف نماز پڑھانے کے لیے صرف درس و تدریس کے لیے شاید اچھے آماز سکھانے کے لیے کچھ نیکیوں کی فضیرتیں بیان کرنے کے لیے کچھ محض فقط صرف علم کی مجلی سجانے کے لیے نہیں یہ سب بھی ہے کوئی شک نہیں لو گھرو عالدین کلین اللہ کے دین کے کلبے کے لیے ان کے نام لیوا ہو کہاں کھڑے ہو آج ان کا خون تائف میں بہا ان کا خون عہد کے میدان میں بہا تمہارا پسیینہ بھی بہ رہا ہے اللہ کے کلبے کی سربلندی کے لیے ان کے پیٹ پر پتھر ان کے گھر میں فاقے وے ڈو یو اسٹینڈ ٹو تم کہاں کھڑے ہو کیا دعوی محمد رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے کا آج ان کا دین جو مغلوب ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں وہ آج غریب القرابہ اس دین کی مغلوبیت پہ کوڑن یہ گلاس ٹوٹے گھروں کے اندر تمہیں غصہ آ جاتا ہے اسمارٹ اس فون کی سکرین ٹوٹے تمہیں غصہ آ جاتا ہے اللہ کے احکامات ٹوٹتے تمہیں تکلیف ہوتی ہے امت کی ماں فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ حضورت کب غصہ آتا جب اللہ کا حکم ٹوٹتا آج ہمارے اندر غیرت ہے بھی کہ نہیں گلاس کے لیے غیرت ہے اسمارٹ فون کے لیے غیرت ہے ٹوٹے تو اپنے لخت جگر پہ غصہ آئے اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں کچھ تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں اللہ کا ان بنیان مرسوس بے شک اللہ محبت فرماتا لوگوں سے جو سفے باندھ کر جم کر اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں گویا سیسا پلا ہوئی دیوار کی طرح بالکل مضبوط اللہ پتبر. جنگ کا بیان آ گیا. نیک لوگ جنگ بھی کرتے ہیں بھائی ہاں نیک آدمی بس داری رکھ لے مطمئن ہو جائے مسوا کر لے مطمئن ہو جائے تخن و صبح شلوار کر لی مطمئن کرے بالکل کرے مطمئن نہ ہو جائے نوافل ادا کرے تلاب بالکل کرے مطمئن نہ ہو جائے نیک آدمی جنگ بھی کرنے کا موقع ہے تو جنگ کرتا ہے سورہ آل اللہ کے نیک بندے جنگ کرتے ہیں سورے البکر آیت 177 سیونٹی لیکن جنگ کس لیے ایک آدمی کی فتنے کا خاتمہ اللہ کے کلمی کی سربلندی 39 تفصیلات بہت آ چکی ہیں ہم دولے. اس کے لیے کبھی جنگ بھی اگر کرنا پڑے کیا محمد اور رسول اللہ بدر میں کھڑے ہوئے کہ نہیں کیسے کیسے ہمیں لولی پاپ دیے جا رہے ہیں وی آر ویری پیس لونگ کمیونٹی یس وی آر پیس لونگ بٹ فار سیک آف پیس اگر کسی ظالم کا ہاتھ توڑنا پڑے تو ہم نے توڑنا ہے سمپل از پندرہ لاکھ شہید کر دی افغانستان میں دس لاکھ شہید کر دیا اگر عراق کے اندر ظالموں نے جھوٹے بہانے بنا کر تو آپ کا میرا رب ظالموں کا ہاتھ روکنے کے لیے اگر کبھی موقع آئے تو کتال کا حکم دیتا ہے سمپل از دیک اس لیے کیا ڈیفینسو ہونا اور جھک جھک کر باتیں کرنا در در کر لانت ہے مسلمان ہو حق والا ہو اور ڈر کر جھک جھک کر باتیں کرے کس بار کا ڈر ہے بھائی ہاں شرائی کے ساتھ جنگ ہے موقع آئے گا تو کی جائے گی ہمیشہ بھی نہیں ہے اگریڈ مگر نہیں وی آر ویری پیس فلنگ سوسائٹی ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں بڑے پیارے پیار. ایسا نہیں ہے بھائی محمد رسول اللہ سورہ توبہ بھی لے کر آئے ہیں اڑا ان کی کر دینے پڑا تھا کہ نہیں پڑھا تھا سورہ توبہ کے پہلے رکو وہ اپنے مقام پر ہے نو بڈی کین ڈینائی ڈس ایٹ لیسٹ اف ہی اور شی از اے مسلم ڈینائی دیٹ اور اگر کوئی ڈینائی کر رہا ہے اپنے ایمان کا جائزہ لے اللہ پسند کرتا ہے مضبوط کر ہوتے ہیں اگلی چار آیات میں یہ تو ذرا ڈانٹ ڈبٹ آ گئی ان سورتوں میں ڈانٹ ڈبٹ کا بتایا تھا نا لگ رہی کہ نہیں ڈانٹ ڈپٹ میں محض لفاظی تھوڑا ہی کرا آپ کے سامنے اللہ کے کلام کا انداز دیکھے اب پچھلی امت بنی اسرائیل کے تین ادوار کا ذکر کر کے ہمیں عبرت دلائی جا رہی ہے ارشاد ہوا قومی جمصہ السلام ربی قوم سے ہو وہ قطع علم رسول اللہ علیہ اور یقین تم جان چکے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں بنی اسرائیل کا وہ دور جم صلی السلام تشریف لائے کیا تکلیف پہنچائی سور مبی بھی ہم نے پڑھا چوتھے رکوم 24 میں فدحب انتوربو کا فقوط آپ جائیے آپ کرب جائیے آپ جاگے جائی, کتال کیجیے ہم تو انہیں بیٹھ رہے ہیں کوڑا انکار کر دیا یہ تقریب انہوں نے اجتماعی سطح پر ان کو پہنچائی فلما اللہ کلو بہم پر جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا یہ نقطہ اللہ کے قانون ہدایت کے حوالے سے بڑا اہم ہے قانون ہدایت کا ایک پہلو کیا ہے سور شورہ آیت نمبر تیرہ یہ ڈی الہی میون اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ گمراہ کرتا ہے جو خود گمراہ کا فیصلہ کر لے یہاں پر بیان ہوا وہ شورا کی آیت نمبر تیرہ یہ سب کی عیت نمبر پانچ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا اگلا دور اسرائیل میں یاد کرو جب عیسا ابن مریم علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل امنی رسول اللہ علیہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اس کی تصدیق کرنے والا جو مجھ سے پہلے آئی ہے یعنی طورات وہ اشرم برسولین اور میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوا آیا ہوں یاتی من بعد اسمه احمد جو میرے بعد آئے گا اس کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے نوید مسیحا یعنی عیسی علیہ السلام نے جو نوید خوشخبری سنائی وہ محمد مصطفیح صلی اللہ علیہ وسلم خیر یہ اگلا جو بیان ہے وہ میری فیلڈ تو نہیں ہے لیکن جن کی ہے انہوں نے اس کو بڑا ایلیبریٹ کیا کہ جو Greek versions میں بائبل کے اس میں لفظ آتا ہے فارقلیت جس کا ترجمہ ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اور بائبل کے جو انگلش ورژنز ہیں اس میں آتا ہے دا موسٹ ایڈمائرڈ ون اس کو عربک میں لے کے جائیں تو محمد اور احمد بنتا ہے گوسل البرنباس پچھلی سدی میں منظر عام پر آئی اس کے کئی چیپٹر آئے چیپٹر نمبر اس کا سترہ ہے بتیس ہے پینتالیس ہے ستاسی ہے ایک وغیرہ بہت سارے چیپٹرس میں حضور علیہ السلام کی بشارتوں کا ذکر ہے وہاں بھی ذکر موجود ہے تو عیسہ السلام بشارت لے کر آئے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کیا ہوا بنی سر یہود نے کیا کیا خاص طور پر ان کے ساتھ فلما جا اہم البینات قلعہ سکھر مبین پر جب وہ ان کے پاس روشن دلائل کے ساتھ آئے تو ان لوگوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے محاد اللہ یہود نے عیسی علیہ السلام کے موجزات کو جادو کہہ کر ان کا انکار کیا مہاد اللہ حضور کا دور اور اس دور کے اندر یہ یہود کا کردار بڑا, بڑا برا رہا مدینہ ظالمین ظالم کو ہدایت نہیں دیتا تو فیو اللہ وہ چاہتے کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجا دے نور ہی اور اللہ اپنے نور یعنی دین کا اتمام فرما کر رہے گا ولو کری کافرون چاہے کافر کتنا ہی ناپسند کریں بدترین دشمن یہود بنیں المائده ایت نمبر 82 سب سے بڑے دشمن یہود قران ذکر کرتا ہے لیکن ان کی کوششیں اللہ نے ناکام کی بلکہ ان کے تینوں قبیلوں کے خلاف بدترین اقدامات کر کے ان کو نکال باہر کیا گیا اور سات ہجری میں خیبر میں بدترین ان کو شکست ہوئی یہود کو اور حضور کس مقصد کے لیے اب وہ بیان ہو رہا ہے هو الذی ارسل رسوله بالہدا وہ اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ قران دے کر وہ دین الحق دین الحق دین اسلام دے کر لیوبهره علی الدین کلی ہی تاکہ اس صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دے یہ قرآن اس لیے دیا گیا اس کی تلاوت بھی ہے اس کی تعلیم بھی ہے اس کی تدریس بھی ہے اس کے ذریعے تسقیا بھی ہے اس کے ذریعے تربیت بھی ہے اس کے ذریعے دعوت بھی ہے مگر اس کے احکام کا نفاذ ہو دین حق دید اسلام کیوں دیا تاکہ یہ دین لو عالت دینی کلّی کل نظام زندگی پر سسٹم آف لائف پر اللہ کے رسول اس کو غالب کر دے و لو کری حل چاہے مشکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے اور سورہ شرح میں تفصیلات بہت آئیں سورہ حدیب میں تفصیلات بہت آئیں اللہ کا یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے حضور کے لیے مشکل تھی بادشاہ کی پیشکش ہو گئی تھی قبول کر لیتے مکہ میں مگر کیسی بادشاہ ان کے رہم و کرم پر یا no فور پھر حضور مدینہ شریف آئے تلوار بھی اٹھائیے دوستوں صاحبہ کی جانے دیے تب اللہ کا دین غالب اور قائم ہوا ہے دین کا یہ تصور کہ یہ عبادات بھی دیتا ہے اخلاقیات بھی دیتا ہے حقوق الباد بھی بتاتا ہے معاملات بھی سکھاتا ہے وہ بھائی معیشت بھی دیتا ہے سیاست بھی دیتا ہے عدالت بھی دیتا ہے ریاست بھی دیتا ہے بین الاقوامی معاملات کی رہنمائی بھی دیتا ہے اس پورے پیکج کا نفاذ یہ محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مشن تھا یہ ذمے داری آج ہمارے کاندوں پر ہے یہ اس صورت کا مرکزی نقطہ ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے ایک کو اور پڑھ کر چار اکا تراوی ادا کریں گے انشاءاللہ اب ترغیب کا انداز آ رہا ہے تشویش کا انداز آ رہا ہے موٹیویشن کا انداز آ رہا ہے شروع میں تشویش آ رہی ہے یا آمنو اے ایمان والو حل علا تجارہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں تم جی کو من آزام علی جو تمہیں دردناک اداس سے بچا لے کیا جواب ہوگا ہمارا جی ضرور بتائیے اب ایک نقطہ یہ کہ آگے جو تجارت بتائی جا رہی یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے ہاں فرض ناگزیر کام کیوں دردناک ادا سے بچ رہا ہے کہ نہیں اس سے بچنے دردناک سے بچنے کے لیے تجارت بتاؤں وہ کیا ہے تم نیم و رسول ہی تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر علی استعلام عجیب بات آیت نمبر دس میں خطاب کس سے شروع ہوا یادین کس سے خطاب ہو رہا ہے ایمان والوں سے تجارت کا پہلا جس کیا بتایا جا رہا ہے مینونا بلاہ روم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر عجیب بات نا ایمان والو ایمان لاؤ سور سو 136 یہی بات آئی ایمان والو اللہ اور اس کے رسول اور قرآن پر ایمان لاؤ محض زبان کے دعوے دار ایمان والے نہ بنو دل سے ایمان لاؤ دل سے ایمان یہی سورہ حجرات کے آئے نمبر پندرہ میں تھا سچا پکا ایمان تھک جائے دل اور وہ کہاں سے ملتا ہے ولن اللہ کی کتاب سے قرآن سے وہ کہاں سے ملے گا سب سے بڑے صاحب ایمان محمد مصطفیٰ زندگی ان کی سیرت کے مطالعے سے بھی ملے گا انشاءاللہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑ کر بھی ملے گا انشاءاللہ. لیکن اہم ترین سورس اس ایمان حقیقی کے حصول کی وہ اللہ کی کتاب قرآن اچھا ایمان دل میں ہو تو عمل میں کیا آئے گا سورہ حجرات میں جہاد کا رفتہ پھر آ ہے اور سورہ حدیث میں کیا تھا انفاق ایک ہی بات ہے وہ تجاحد اور تم جہاد کرو اللہ کی میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد فی صبر اللہ پہلے بھی ذکر ہوا تھا بڑا پیارہ خطاب استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا رحمت اللہ علیہ جہاد فی صبر اللہ یہ کتابچے کی شکل میں بھی آڈی ویڈیو میں بھی آپ کو مل جائے گا مختصرا مستقل جد و کا نام جہاد فی صبر اللہ, اللہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو میرے وجود پر بھی بلند ہو محنت کرنی میرے اس محول میں بل اس نظام زمین پر اللہ کا کلمہ سر بلند ہو مجھے جد و جہد کرنی اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے جہاد اللہ کی بندگی پر اپنے نظام کو قائم کرنے کے لیے جہاد یہی تنظیم اسلامی کی مستقل دعوت ہے یہی ہمارے دینی فرائد ہے جن کو ادا کرنے کی بکار لگائی جا رہی اور یہاں دردناک ادا سے بچنے کے لیے تجارت تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر اور جہاد کرو اللہ کے رام اپنے مال اور اپنی جانو سے تم تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو پھر لقم دنو بکم اب برکتیں آ رہی ہیں فضائل کا بیان آ رہا ہے بشارتوں کا ذکر آ رہا ہے موٹیویشن بیان ہو رہی ہے ترغیب دی جا رہی ہے تشریح دلائی جا رہی ہے شوق دلایا جا رہا ہے یا وہ پھر لقم دنو بکم اللہ تمہارے گنا بخش دے گا بہت جنات اور اللہ تمہیں باغات میں داخل فرمائے گا تجریم امتحا کی لنحا جن کے نیچے سے نہر جاری ہیں جنات اور ہمیشہ کے باغات میں پاکیز مکانات تمہیں عطا فرمائے گا را لوز العظیم یہی عظیم کامیابی ہے اصل کامیابی آخرت کی اصل کامیابی ادھر کی محنت کرو دنیا میں نتیجے تم پر نہیں نتیجوں کی ذمہ داری تم پر نہیں وہ اللہ کے اختیار میں جب چاہے گا وہ ہو جائے گا نتیجے کا معاملہ مگر اصل کامیابی وہاں آخرت کی واہ خوراک اور ایک اور بات تم پسند کرتے ہو اسے اللہ نہیں تم تم پسند کرتے ہو وہ کیا نصر من اللہ اللہ کی طرف سے نصرت آئے وہ فتح قریب اور قریبی فتح بھی مل جائے وہ بھی ملے گی مگر یہ تمہارے نزدیک کو حیثیت رکھتی ہے اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کامیابی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اصل کہاں کی آخرت کی سمیا کامیاب دین غالب نہیں ہوا مگر شہید ہو گئی مکہ میں یاسر کامیاب دین تو ابھی غالب نے مگر شہید ہو گئے مکہ میں رضی اللہ تعالی عنہما اور حضور نے جنت کی بشارت جیتے جی دی تھی اللہ اکبر مگر وہ کامیاب چاہے نتیجہ سامنے نہیں آیا ہو لیکن انسان ہے نا کمزور ہے اللہ کہتا ہے ادھر بھی نصرت ملے گی ادھر بھی تھتا ملے گی اور اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایمان والوں کو بشارت دے دیجیے بڑی پیاری پیاری بشادتیں حضور نے دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ احادیث استاد محترم ڈاکٹر صاحب نے بڑی عام کی حمد للہ رحمۃ اللہ علیہ نوید خلاف ایک چھوٹا سا شائع بھی کرتے ہماری ویب سائٹس پر بھی مل جائے گا اس میں بھی تمام احادیث موجود ہیں حضور نے فرمایا علی السلام مسلم شریف کی روایت میرے رب نے پوری زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی میں نے اس کے مغرب بھی دیکھے اس کے مشرق بھی دیکھے بلکہ پہلے مشرق کہہ لیں. میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے اس کے مغرب بھی دیکھے اور میری امت کا اقتدار وہاں تک جائے گا جہاں تک پوری زمین لپیٹ کر دکھا دی گئی مسلم شریف کی روایت مسلم احمد حضور نے فرمایا کوئی گھر نہیں بچے گا ابھی تک ہوا نہیں ایسا کوئی گھر نہیں بچے گا چاہے پکا مٹی گارے کا بنا ہو یا خیمے کا بنا ہوا ہو کسی جانور کی کھال کا اللہ مگر اس میں اسلام کے کلمے کو داخل کر دے گا یہ تو گھر والے کو عزت دے کر وہ کلمہ پڑ لے مسلمانوں کے برابر کے حقوق یا اس کو زلیل کر کے کہ اس کو اسلامی حکومت کی بالادستی قبول کرنی پڑے گی صاحب ہی کہتے محداد پھر تو یقون دین کلّہ دین تو پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے گا یہ ابھی ہونا باقی ہے اقبال نے اسی کی بشارتیں دی تھی پاکستان اسی لیے ہم نے لیا تھا اور بابا قوم نے کہا تھا پاکستان منزل نہیں ہے یہ ایک تجربے گاہ ہے جہاں اسلام کے اصولوں پر ایک نظام قائم کر کے دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں جس کی بشارت اقبال ہمیں دے کر گیا آسما ہوگا شہر کے نور سے آئی نہ پوش اور ظلمت رات کی سیما وتا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جب ہی خاکے حرم سے آشنا ہو جائے گی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپے آ سکتا نہیں محب حیرت ہوگی دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزا ہوگی آخر جلوئے خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے اس میں مجھے اور آپ کو اپنا حصہ لے کرنا ہے وہ تو ہوگا انشاءاللہ ابھی تو نہیں ہوگا ایک تقریر کے بات تو نہیں ہوگا وی ہیو ٹو پلے اوور پارٹ ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے دین سیکھنا بھی ہے سمجھنا عمل میں لانا اجتماعی اختیار کرنی اور مل جل کے اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے بابا شیر المنین اور السلام ایمان والوں کو بشارت دے دیجیے آخری آئے تھے پہلے شہر اچارہ کا ترابی یہاں انصار اللہ یہ دل کے کانوں سے سنیے گا پلیز دل کے کانوں سے سنے اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ اللہ کا کلام ہے اللہ فرما رہا ہے تم میرے مددگار بن جاؤ اور بھائی کیا بددی کیا بدی کا شوربہ یہ بندے کی اوقات اور حیثیت ہے کیا نہ یہ اس کی شان کریمی ہے وہ ہے میرے مددگار بن جاؤ کیا ہے اللہ کی مدد آگے خود وضاحت آ رہی ہے قال کما سب نو مریماری جیسے عیسائی مریم نے کہا اپنے ساتھیوں سے میرا مددگار کون ہے اللہ کی طرف سنیے قال ان کے ساتھیوں نے کہا نہ مددگار ہیں کیا مطلب عیسا علیہ السلام فرما رہے بھائی میرا مددگار کون ہے اللہ کی طرف وہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے مددگار ہیں تو عیسا کہے کہ علیہ السلام اپنے کو دنیا کے کام کے لیے نہیں اللہ کے کام کے لیے تو پیغمبر کا ساتھ دینا اللہ کی نسرت کرنا ہے کام تو اللہ ہی کر رہا ہے بھائی اسی کا حکم جاری اسباب کے تحت تم اس کی اسکیم کا حصہ بنتے ہو وہ کہتے تم میرے مددگار ہو اللہ اکبر اور انتہا قرب کی ہم پڑھ چکے سورے انفال آیت نمبر سولہ سترہ بدر کا بیان اللہ کہتے نہیں فلم تختلو ہوں ولا کن اللہ قتل ادھر اللہ رما مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا ان کو کافروں کو اللہ نے قتل کیا این بھی مٹی آپ نے نہیں بھی مٹی اللہ نے بھیگی جب بندہ اللہ کے دین کی جد و جہود میں کھپائے اپنے آپ کو اللہ کہتا ہے تو کام نہیں کر رہا میں کام کر رہا ہوں مجھے بتائیں روحانیت تو قرب الہی کا اس سے اوپر کیا مقام ہو سکتا ہے انصار اللہ اللہ کی مددگار بنو اور آج ایک بشارت کی حریث اور سنی یہ بھی دل کے کانوں سے سنیں حضور تشریف فرما صحابہ موجود اور ہم لوگ اپنی قدر کا اندازہ کر لیں قدر کی رات بھی ہے بھائی قدر کا اندازہ کریں اس کا مصحف بننے کی کوشش کریں حضور اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ اولین دعا کی احادیث کی کتب میں اس میں بھی روایت موجود ہے حضور فرماتے یا لئی تمی لقیت یہ ہی ایک آنش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے صحاب سامنے موجود السنخوان کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہوب تم تو میرے ساتھی ہو دوسری روایات میں تم تو میرے اصحاب ہو لیکن وہ اللہ کن قومی نسر اے میرے صحابہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں تمہارے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو میری تصدیق کریں گے جیسے تم نے تصدیق کی ہے اور میری مدد کریں گے جیسے تم نے میری مدد کی ہے فیال عی تنی لقی تو کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے حضور ہم سے ملنا چاہیں گے اگر اگر حضور کے اس کام میں میرا اور آپ کا حصہ لگ رہا ہو ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں ان کی شفا کے طلبگار امیدوار دعا گو ہیں وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں شرط ہے کہ حضور کے کام میں اپنا حصہ ڈالیں کوئی ساتھی اس سے محروم نہ رہے بھائی آئیے پکار پر لبا کہیں اللہ تو ہمیں قبول فرما ہماری صلاحیتوں کو ہمارے گھرانوں کو ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو ہمارے شہر کو ہمارے اس ملک کو اس عمر کو قبول کر لے اللہ اپنی اس بکار کے لیے کہ ہم تیرے نصرت کرنے والے تیرے مددگار تیرے رسول کے مددگار بن جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ علیہ وسلم قال الحباریون ان کے ساتھ انہیں کہا نحن انصار اللہم اللہ کے مدنگار ہیں فامن قائفت من, من بنی اسرائیلہ تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا جو سچے ایمان والے تھے بک فربا اور ایک گروہ نے کفر کیا مراد سب ہی یہود سبھی بنی اسرائیل سے نے مگر عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا محاب اللہ فَأَيَّدنَ الَّذِينَ عَلَى تو ہم نے ان کے دشمنوں پر ایمان والوں کی مدد کی بس وہ غالب رہے اور تاریخ بھری ہوئی ہے کہ نسارا نے خاصی پٹائیاں بھی یہود کی کی ہیں اور آج بھی اگر اسرائیل قائم ہے تو وہ نسارا کی آشیر باد سے تو عیسو علیہ السلام کے ماننے والوں کو ان پر غالب رکھا کھا گیا اب آئیے چارا کا تراوی ادا کریں انشاءاللہ